ساتھ اللہ سے ڈرو شریعت کی پابندی کرو ماں رسول ہوں جو کچھ رسول تمہیں وہ دو اور جس سے منع فرمائے رہو. یعنی رسول کے حکم کی مخالفت مت کرو ایسا مانو حالات نے فرمایا انسان نہیں کیسے رہو Allah اللہ اللہ ہے یہ انسان جا رہا تھا بے سبحان اللہ سہان اللہ ہےش مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ایمان کیا ہے وہ عالم صلی اللہ علیہ کی محبت ہے جنت کس کی دادی ہے جنت غلام مصطفیٰ کی دادی بندے ہیں ان کی دادی ہے ذرا فرماتے ہے یا عبادی کہتے ہم کو سہانے واہ واہ ماں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لحد کے روکے شاہ پکار لے ہے راہ خدا 누가 اللہ سبحان اللہ اس کو یوں فرماتے ہیں تبے اس نبی لے چلو کبو تش کے نہ نبی لے چلو میں بی چمک دلی میں چمک دیہی نبی چمک जी वाह सोचते I